بسم اللہ آل رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج تک ہم نے عقائد مطالقہ ذات و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد پڑے ہیں اور آج کے سبق کے اندر ہم عقائد متعلقہ نبوت یعنی نبوت کے متعلقہ جو عقائد ہیں اس کا آغاز کر رہے ہیں فرماتے ہیں مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات کا جاننا ضروری ہے کہ کسی ضروری کا انکار یا محال کا اس بات اسے کافر نہ کر دے یعنی ضروریات دین کا جس طرح انکار کفر ہوتا ہے اسی طرح محالات کو ثابت کرنا بھی کفر ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے متعلق جاننا ضروری تھا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ضروریات دین سے ہیں انہیں ماننا ہے اور کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو محالات سے ہیں ان کو اللہ تعالی کے لیے ثابت نہیں کرنا تو فرماتے ہیں اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب ہے اور کیا محال ہے کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے جائز ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے واجب ہیں اور کچھ چیزیں ہیں جو انبیاء کرام کے لیے محال ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں جاننا بھی ضروری ہے کیونکہ واجب کا انکار اور محال کا اقرار مجھے بے ہے واجب کا اگر انکار کریں گے تو یہ کفر ہے اور محال کو نبیوں کے لیے ثابت کریں گے اس کا اقرار کریں گے تو یہ بھی کفر ہے تو فرماتے ہیں بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے خلاف عقیدہ رکھے یا خلاف بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے فرماتے ہیں ہم پہلے ہی اس سلسلہ میں احکام سیکھ لیتے ہیں تاکہ اس طرح کی نوبت ہی نہ آئے پہلا عقیدہ فرماتے ہیں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھائی بھیجی اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں فرماتے ہیں نبی بشر ہی کے ساتھ خاص ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی نبی بھیجتا ہے وہ انسانوں سے بھیجتا ہے نبی فقط انسانوں سے ہوتا ہے لیکن رسول کے لیے انسانوں سے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں جس طرح کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ولاقت جا رسولنا ابراہیم بلبشرا کالو سلامہ فرشتوں کے سلسلہ میں اللہ تعالی نے فرمایا جا ات ایک ایک میں ہے جا کت رسلا تو ثابت ہوا کہ رسول فرشتوں میں بھی ہیں لیکن نبی انسان کے ساتھ خاص ہے یعنی نبی فقط انسانوں میں ہوتا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے یہ نئی شریعت نہیں لاتا نئے احکام نہیں لاتا پچھلے رسول کے احکام کو ہی آگے پھیلاتا ہے انہی کی آگے تبلیغ فرماتے ہیں لیکن جو رسول ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے نئی شریعت لاتے ہیں تو رسول اور نبی کا ایک فرق یہ ہے کہ رسول نئی شریعت لاتے ہیں اور جو نبی ہوتے ہیں وہ نئی شریعت نہیں لاتے بلکہ پچھلے رسول کے احکام کی ہی آگے تبلیغ فرماتے ہیں اور دوسری بات کہ نبی انسانوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں یعنی نبی فقط انسان ہی ہو سکتے ہیں لیکن رسول انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فرشتوں میں بھی رسول ہوتے ہیں دوسرا عقیدہ انبیاء سب بشر تھے اور مرد نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سارے کے سارے بشر اور انسان تھے اور سارے کے سارے مرد تھے کوئی عورت بھی نبی نہیں بنی اور کوئی بھی جن نبی نہیں بنا جنوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا اور عورتوں میں سے بھی کوئی نبی نہیں بنا جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا سارے کے سارے انسان اور مرد تھے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو مبوس فرمایا سارے کے سارے بشر ہیں لیکن ان کی بشریت کو اپنی بشریت پر قیاس نہ کیا جائے وہ افضل البشر ہیں بشروں میں ان کی مثال نہیں ملتی اور اللہ تعالی نے اپنے کلام مجید کے اندر سورہ معدہ کی ایت نمبر پندرہ کے اندر اپنے حبیب قریب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نور فرمایا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب و مبین لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں لیکن اپنی طرح بشر نہیں کہنا وہ افضل البشر ہے جو کہے کہ انبیاء ہماری ہی طرح بشر ہیں وہ انبیاء کرام کا سخت بے ادب اور گستاخ ہے تیسرا عقیدہ اللہ عزب اجل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے اللہ تعالی پر نبی بیچنا واجب نہیں ہے اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے نبی مبوس فرمائے یہ کام اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے چوتھا عقیدہ نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے خواہ فرشتوں کی معرفت ہو یا بلا واسطہ یعنی جو بھی نبی ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس پر وحی اترے گی اب یہ وحی فرشتوں کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے اور یہ واحد اللہ تعالیٰ کی جانب سے بغیر واسطہ کی بھی ہو سکتی ہے لیکن واحد کا اترنا ضروری ہے پانچواں عقیدہ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالی نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر صحیفے اور کتابیں اتاری ہیں ان میں سے چار کتابیں بہت مشہور ہیں یعنی یہی چار کتابیں نہیں ہیں اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں پر اتاری ہیں لیکن چار کتابیں بڑی کتابیں اور مشہور کتابیں ہیں ان میں سے طورات حضرت موسیٰ علیہ السلط سلام پر زبور حضرت دابود علیہ السلام پر انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پرانے عظیم کے سب سے افضل کتاب ہے سب سے افضل رسول حضور پر نور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری گئی چار کتابیں مشہور ہیں اس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیوں پر نازل فرمائی ہیں لیکن یہ چار کتابیں مشہور ہیں تو فرماتے ہیں ان میں سے سب سے افضل کتاب سب سے افضل رسول پر نازل فرمائی گئی فمات کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب زیادہ ہے ورنہ اللہ تعالی ایک اس کا کلام ایک اس میں افضل و مفضول کی گنجائش نہیں یہ خاص عقیدہ اشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ قرآن پاک سب کتابوں میں سے افضل اللہ تعالیٰ کی جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں میں سے افضل کتاب قرآن مجید ہے لیکن افضل کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اور باقی مفضول ہے افضل کا یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے اس میں ثواب اور برکات زیادہ ہیں باقی سارے کا سارا کلام اللہ تعالیٰ کا ہے ان میں افضل اور مفضول کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایک کو افضل کہا جائے اور دوسرے کو مفضول کہا جائے لیکن یہ خاص بات ذہن میں رہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کتابوں کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ فلانی کتاب سب سے افضل ہے یا صحابہ کرام کے سلسلہ میں کہتے ہیں کہ فلانا صحابی سب صحابہ کرام سے افضل ہے نبیوں کے سلسلہ میں ارض کرتے ہیں کہ فلانے نبی سب انبیاء سے افضل ہیں تو کسی نبی کے سلسلہ میں کسی صحابی کے سلسلہ میں کسی کتاب کے سلسلہ میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلانے نبی فلانے صحابی اور فلانی کتاب دوسروں کے بنسبت افضل ہے لیکن دوسری جانب مفضول کا لفظ استعمال نہیں کرنا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اعلیٰ شان والے ہیں لیکن دوسرے کی بنسبت یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی شان کم ہے یعنی کمی کا لفظ کسی نبی کے لیے کسی صحابی کے لیے کسی کتاب کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ایک کو افضل کہنا ہے لیکن دوسرے کو مفضول نہیں کہنا عقیدہ نمبر چھ سب آسمانی کتابیں اور صحیف حق ہیں ساری کی ساری کتابیں حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان ضروری ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جب تک ساری کی ساری کتابوں پر ایمان نہیں لائے گا مومن نہیں بنے گا آمن تو بلّہ ملا اکتی و کتبی ساری کی ساری کتابوں پر ایمان لانا ہے تو مومن بنے گا مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی پہلی جتنی کتابیں تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالی نے امت پر لگائی تھی ان سے اس کا حفظ نہ ہو سکا حفاظت ان سے نہ رہ سکی کلام الہی جیسا اترا تھا ان کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا پہلی کتابیں اسی طرح باقی نہ رہی کیونکہ امت کی ذمہ داری تھی حفاظت کرنا تو وہ حفاظت نہ کر سکے بلکہ ان کے شریروں نے تو یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی تبدیلیاں کر دی یعنی اپنی خواہش کے مطابق کٹا بڑھا دیا گیا کہ جو حکم اپنے خلاف تھا اس کو بدل دیا لہذا جب کوئی بات ان کتابوں کی ہمارے سامنے پیش ہو تو اگر وہ ہماری کتاب کے مطابق ہے ہم اس کی تصدیق کریں گے اور اگر مخالف ہے تو یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تحریفات سے ہے یعنی یہود و نصارہ نے جو جو کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی ہیں ان تبدیلیوں میں سے ایک تبدیلی یہ بھی ہے وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی اللہ کا کلام اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام اور وہ کلام اور کہے اور یہ کلام اور کہے یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام آپس میں ٹکرا سکتا ہی نہیں ہے تو لہذا ان کتابوں کی جو بات قرآن مجید کے خلاف ہوگی ہم یہی کہیں گے کہ یہ یہود و نصارہ کی تبدیلی ہے اور اگر موافقت مخالفت کچھ معلوم نہیں تو حکم ہے کہ ہم اس بات کی نہ تصدیق کریں نہ تقزی بلکہ یوں کہیں آمن تو بلّہ ملاکت ہی برسری جو بات قرآن پاک کے خلاف ہوگی ہم یقین جانیں گے کہ یہ ان کی تبدیلی ہے اور جو قرآن پاک کے موافق بات ہوگی ہم اس کی تصدیق کریں گے کہ یہ بالکل حق ہے اور جو تورات انجیل زبور کے اندر اور پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر کوئی ایسی بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہے تو ہم اس کی تقزیب بھی نہیں کریں گے اور تصدیق بھی نہیں کریں گے ہم یہی کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں بلّ ملائکت ہی و کتب ہی و رسری میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اس کے تمام کے تمام فرشتوں پر اس کی تمام کی تمام کتابوں پر اس کے تمام کے تمام امبیائے کرام اور رسول کرام پر ہمارا ایمان ہے عقیدہ نمبر سات کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے لہذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ وجل نے اپنے ذمہ رکھی فرماتا الذکر له بے شک ہم نے ہیں پچھلی کتابوں کی حفاظت ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے امت کے ذمہ لگائی تھی ان سے حفاظت نہ ہو سکی لیکن اس دین نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ رہنا ہے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے نبی نے مبوس نہیں ہونا اس دین نے ہمیشہ رہنا ہے تو لہذا اللہ تعالی نے قرآن عظیم کی حفاظت کی ذمہ داری امت پر نہیں رکھی بلکہ خود اعلان فرمایا کہ انا ذکر کہ قرآن پاک کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ قرآن پاک تو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں لہذا اس میں کسی حرف یا نقطہ کی کمی پیشی محال ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر ایک نقطہ کی بھی کمی آ جائے اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع بھی ہو جائے اس کے ایک نقطہ کے اندر بھی کمی نہیں لا سکتے تو فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ اس میں کچھ پارے یا سورتیں یا آیتیں بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا قطائ کافر ہے کہ اس نے اس آیت کا انکار کیا جو ہم نے ابھی لکھی ابھی جو ہم نے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہی قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن پاک کے اندر کمی ہو گئی یا زیادتی ہو گئی یا اس کے اندر تبدیلی کر دی گئی تو گویا کہ وہ اس آیا کریمہ کا انکار کر رہا ہے واضح طور پر آئے کریمہ کا انکار کر رہا ہے اور کسی آیت کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے روافظ شروع سے لے کر آج تک پوری دنیا کے روافظ کا یہ عقیدہ رہا ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ موجودہ جو قرآن پاک ہے یہ بالکل ہی تبدیل شدہ ہے اس پرانے پاک کے اندر اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں ہے کچھ روافذ کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن پاک کا اس قرآن پاک کے اندر ایک حرف بھی نہیں ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ قرآن پاک یہ بھی ہے یہ بھی قرآن پاک ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے اس کے اندر کچھ آیتیں کم کر دی گئی اور کچھ بڑھا دیا گیا یعنی کمی کسر مانتے ہیں تعینات کے اندر آج تک کوئی بھی رافسی ایسا پیدا نہیں ہوا جو قرآن پاک کو کامل مانتا ہو قرآن پاک کو کامل اور مکمل ماننے والا آج تک کوئی رافسی پیدا ہی نہیں ہوا اسی وجہ سے امام علیہ سنت فاضل بریروی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فتح شریف کے اندر ان کے دو اجتماعی کفر گنے ہیں فرمایا دو کفر ایسے ہیں کہ جو رافسی چاہے بڑا راپسی ہو چھوٹا ہو عوام کا ہو خواص کا ہو ملاؤں کا ہو عوام کا ہو کوئی راپسی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر دو عقیدے نہ پائے جائے فرمایا ایک عقیدہ ان کا کفریہ یہ ہے کہ وہ الت کرام کے ایما کو امبیا سے افضل جانتے ہیں اور کسی بھی غیر نبی کو نبی سے افضل کہنے والا کافر و مرتد ہوتا ہے تمام کے تمام راپسیوں کا چھوٹے بڑے چاہے امامیاں ہو چاہے زہدیہ ہو چاہے اسماعیلیہ بھی ہوں جتنے بھی روافذ ہیں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ عالت بیت کرام کے ائمہ کو انبیاء سے افضل جانتے ہیں اور جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر و مرتد ہے اور دوسرا ان کا اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو کامل نہیں مانتے کے اندر کوئی رفسی بھی ایسا نہیں پیدا ہوا جو قرآن پاک کو کامل مانے کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس قرآن پاک کے اندر نہیں ہے جس طرح کہ انہوں نے اپنی معتبر ترین کتاب اصول کافی کے اندر لکھا ہے کہتے ہیں اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی اس کے اندر نہیں ہے اور پھر تعجب والی بات ہے کہتے ہیں اصل قرآن پاک کا ایک حرف بھی نہیں ہے حرف کیا ہوتے ہیں الف با تاسا جیم خا خو یہ حروف ہے نا وہ کہتے ہیں اصل قرآن پاک کے اندر اس قرآن پاک کا ایک ہرپی نہیں ہے جب ایک ہرپی نہیں ہے تو الف بات یہ حروف ہے یہ حروف ادھر نہیں ہے وہ شاید اے بی سی کے اندر ہو اور کچھ رواف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک بھی ہے لیکن یہ کامل نہیں ہے اس کے اندر گٹا بڑھا دیا گیا فلاں نے گٹایا فلاں نے بڑھایا جب کہو کہ تم کہتے ہو کہ حضرت علی کرم اللہ و تعالی وجل کریم خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان کی خلافت منزل من اللہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے کدھر لکھا ہے قرآن پاک میں وہ کہتے ہیں کہ ان ایتوں میں لکھا ہے جو صحابہ کے نے چھپا دی یعنی کوئی راپسی بھی قرآن پاک کو کامل نہیں مانتا اور جو قرآن پاک کو ناقص مانے وہ بھی کافر و مرتد ہے یہ شیعہ کے دو اتفاقی کفر ہیں ان دو کفروں کے اندر ہر راپسی شریک ہے لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایک نقطے کے اندر بھی کمی کسر نہیں ہو سکتی پوری دنیا جمع ہو جائے قرآن پاک کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا فرماتے قرآن مجید کے اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے قرآن پاک اعلان کر رہا ہے اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن پاک کے اندر شک ہے اور قرآن پاک کے اندر شک کرنے والو اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی صورت کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس میں شک ہے تو اس کی مثل ایک چھوٹی سی صورت لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے بھی تمہارے حمایتی ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہم اعلان کرتے ہیں ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایدھن آدمی اور پتھر ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے قرآن پاک واضح اعلان کر رہا ہے کہ اس کی مثل پوری دنیا اکٹھی ہو جائے اس کا مثل ایک سورت بھی نہیں لا سکتے ایک ایت بھی نہیں لا سکتے لہذا کافروں نے اس کے مقابلہ میں جی توڑ کوششیں کی مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکے اور نہ بنا سکیں گے تو قرآن پاک کے اندر تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی جب اللہ تعالیٰ نے اتنا واضح اعلان فرما دیا کہ پوری دنیا بھی اکتی ہو جائے اس کی مثل ایک ایت ایک سطر نہیں لا سکتے تو لہذا جو یہ کہے کہ قرآن پاک کے اندر تبدیلی کی گئی ہے وہ ان آیات بینات کا انکار کرنے کے سبب کافر و مرتد ہے قرآن پاک کا ایک اجاز بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی قرآن عظیم کا موجہ ہے کہ مسلمان کا بچہ بچہ یاد کر لیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا ہے تو لہذا اس کو یہ شان بخشی ہے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں ہوتی تھیں وہ فقط انبیاء کو یاد ہوتی تھی امت کے افراد ان کو نہیں یاد کر پاتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یہ شان بخشی ہے کہ ہر بچہ بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے عقیدہ نمبر نو پرانے عظیم کی سات کراتے مشہور و ہیں سات کراتے جس طرح کے حدیث مبارکہ کے اندر ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انزل القرآن على سبعت احرف کہ اللہ تعالی نے قرآن عظیم کو سات کراطوں پر اتارا ہے ان میں معذ اللہ کہیں اختلاف مانا نہیں یعنی سات کراطوں کے اندر اللہ تعالی نے قرآن عظیم کو اتارا لیکن ان میں معنی نہیں تبدیل ہوتا وب و ہو وب ہو جو کراط بھی ہے اس میں معنی نہیں بدلتا وہ سب حق ہیں جتنی بھی کراطیں ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں یعنی الفاظ کے انداز کے اندر کچھ تبدیلی آتی ہے لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا امت کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سات کراطوں کے اندر قرآن پاک اتارا ہے اس میں امت کے لیے آسانی یہ ہے کہ جس کے لیے جو کرا آسان ہو وہ پڑے اور حکم یہ ہے کہ جس ملک میں جو کراط رہ جائے امام کے سامنے وہی پڑی جائے جیسے ہمارے ملک میں کرات آسم بروایت حفظ مشہور ہے تو لہذا ہمارے ملک کے اندر اسی کراط کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے وقب اور اسی طرح پڑھنا چاہیے جو کہ دوسری کرات میں پڑھیں گے تو لوگ ناواقفی سے انکار کریں گے اور وہ معاذ اللہ کلمہ کفر ہوگا تو لہذا ہم کون سی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں کہ ہماری تلاوت سن کر لوگ کافر بنیں عام طور پر جاہل قرا محافل کے اندر اپنا نام روشن کرنے کے لیے اور اپنی بلے بلے کروانے کے لیے مختلف کراطوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان کو اس سے سبق لینا چاہیے ہمارے کرام نے فرمایا جس علاقے میں جو کرات مشہور ہے اسی قرات کے مطابق تلاوت کرنی چاہیے ساری کی ساری کراتے برہق ہیں سب پر ایمان رکھنا ہے ساری کی ساری کراتے برحق ہیں یعنی الفاظ کے انداز کے اندر تبدیلی آتی ہے جب تلاوت کریں گے تو انداز کے اندر تبدیلی آئے گی لیکن معنی سب کا سب ایک ہی ہے تو ساری کے ساری کراطیں برحق ہیں لیکن جس علاقے کے اندر جو کراط رائج ہو اسی کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے اسی طرح ہمارے فقائے کرام نے احکام اشتہادیات کے متعلق فرمایا ہے کہ جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ لوگ ناواقفی کی بنا پر جب دوسرے اشتہادی مسائل پر آپ عمل کریں گے تو لوگ ناواقفیت کی بنا پر انکار کریں گے اور تمسکر اڑائیں گے تو لہٰذا ان کے ایمان جانے کا ڈر ہے حت الامکان سخت ضرورت نہ ہو تو جو اجتہادی مسائل جس علاقے میں رہ جائیں اس علاقے میں ان مسائل پر عمل کیا جائے یا پھر ایسی صورتحال بنانے کے بعد پھر عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کا دین ایمان محفوظ رہے